ارقول منافقین قلوب یاد کریں اس وقت کو جب کہ منافقین اور مشرقین کہتے تھے غر رہا ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بیوقوف بنا رکھا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور بنا رکھا ہے یہ دنیا کے حالات کو نہیں جانتے یہ دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھتے ان کو نہ جہاز چلانے آتے ہیں نہ ان کو کوئی چیز بنانی آتی ہے اور یہ لگے ہیں اور چلے ہیں امریکہ سے لڑنے یہ بات تو پرانی ہو گئی نا آپ جو نئے منافقین ہے اور مشرقین ہیں اور کفار ہیں یا ان کی طرح ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹی, ٹی پی والے اور یہ پاکستان کے مجاہدین ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ نہیں ہے عقل نہیں ہے یہ دیوانے اور بیوقوب لوگ ہیں انشاءاللہ چند سالوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہی دیوانے یہی مستانے اللہ کے دین کے عاشق اللہ کے دین کے لیے پاگل یہ طالبان پاکستان پر حکومت کریں گے پوری دنیا دیکھے گی جیسے کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بیس سال پہلے جن کو دیوانے کہا گیا مستانے کہا گیا بے وقوف کہا گیا پاگل کہا گیا مجنون کہا گیا وہ آج افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں بھی یہی باتیں کی گئی تھی کہ ان کو ان کے دین نے بےوقوف بنا دیا ہے پاگل بنا رکھا ہے لیکن انہی دیوانوں نے پاگلوں نے سمجھ میں ہے بات انہیں دیوانوں نے انہیں پاگلوں نے پورے عربستان کو فتح کیا روم کو فتح کیا ایران کو فتح کیا ترکستان تک وہ پہنچے انشاءاللہ ہمارے پاگل بھی پوری دنیا کو فتح کریں گے انشاءاللہ پریشان مت ہونا حالات سے پریشان نہیں ہوتا ہے مسلمان مسلمان حالات سے پریشان نہیں ہوتا مسلمان کے پاس ایک چیز ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے وہ کیا ہے ایمان بس ہر وقت یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اے اللہ ہمیں جو تجھ سے محبت ہے اور جو تجھے ہم سے محبت ہے اس میں برکت ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں عشق ہے اور انہیں جو ہم سے عشق ہے یا اللہ اس میں برکت ڈال دے پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم فرما دے ترپن یا چون مسلمان ملک ہیں جن میں سے صرف ایک افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام ہوا ہے اللہ اسے استحکام اور دوام عطا فرمائے اور ترپن ملک آپ کے منتظر ہیں ہمت اور حوصلے سے کام لیجئے تھکنے جکنے بکنے اور رکنے کا نام نہ لیجئے اور نہ ہی اس کی اجازت آپ کو ہے ولا تہین اور سست مت پڑو الا تہزنوں اپنے شہیدوں اور مشکلات پر غم مت کرو وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان تم ال ان کن تم ممنین اور تم ہی لوگ کامیاب ہو اگر تم مؤمن ہو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کامیاب ہو شہید ہو جاؤ کامیاب ہو زندہ بچ جاؤ اور اسلامی حکومت کے قیام و استحکام کے لیے کوششوں میں مصروف ہو جاؤ تم کامیاب ہو خون فقت مسل قوم خرخم مسلو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو کافروں کو بھی تو لگے ہیں ایسا نہیں ہے؟ یا صرف آپ ہی شہید دعا کرتے تھے نہیں کافر بھی مرتے تھے زخمی ہوتے تھے کبھی کسی کا کٹا ہوا پاؤں کبھی کسی کا کٹا ہوا ہاتھ مل جائے کرتا تھا چھاپے کے بعد یاد ہے یا نہیں ہے کسی کی انگلی یا کسی کا ہاتھ جو ہے مل جایا کرتا تھا چھاپے کے بعد پھٹی ہوئی وردیاں شلواریں ان حضرات امریکیوں کی یہاں پڑی ہوئی ہوتی تھی پاکستانی فوج کی شلواریں تو درختوں پر لٹکی ہوئی میں نے خود دیکھی ہے جو کہ مائن کے پھٹنے کے ساتھ ہی جہاز کی طرح اڑتے ہیں اور درختوں پر لٹک جاتے ہیں اور بعض مولوی ان کو شہید بھی کہتے ہیں خیر سے شہید کے معنی حاضر ہونا ہے وہ جہنم میں حاضر ہو گیا ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شہید کے معنی ہے حاضر ہونا اور وہ جہنم میں حاضر ہو گیا ہے توکل فعن اللہ عَزِيزٌ الحکیم جو کہ بھروسہ کرے اللہ پر یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے طاقتور ہے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سیاست کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو جانتا ہے یا نہیں جانتا تو وہ اللہ جو کہ سب چیزوں کو جانتا ہے وہ تمہیں کافر کے خلاف لڑنے کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اسی اللہ نے آپ کو کافروں کے خلاف لڑنے کہا ہے تو لڑو وسائل کسی حد تک آپ کے پاس ہونے چاہیے لیکن کتنے ہونے چاہیے اس کی زندہ مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں اس کی زندہ مثالیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں سب سے پہلی جنگ بدر ہے جس میں صرف آٹھ تلواریں تھیں صحابہ کرام کے پاس اور دشمن کے پاس ایک ہزار تلواریں تھیں آٹھ تلواروں کا ایک ہزار تلواروں کے سامنے کیا ہے آٹھ تلواریں صرف آٹھ وہ بھی ٹوٹی ہوئی آٹھ تلواریں ایک ہزار تلواروں کا مقابلہ کیسے کر سکتی اگر ایمان ہو تو کر سکتی ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی یہ جنگ جو ہم کافروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ جنگ جو ہم مرتدین کے ساتھ لڑتے ہیں یہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر لڑتے ہیں اور نہ ہمارے پاس نہ اسلحہ پہلے تھا نہ آج ہے لیکن ہم لڑتے ہیں امریکہ جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو ان رب العلہ کہا کرتا تھا اللہ تعالی نے اس کا کیا کباڑ بنایا جنہوں نے کباڑ اس کا بنایا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ تو ہم لوگ ہر روز دیکھتے ہیں نا بس یہی کلاسنکوف تھی ایمان کے زور پر اور ایمان کی طاقت کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی افغان طالبان کے جہاد میں میرے لیے آپ کے لیے اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے عبرت کہ کھڑے ہو جاؤ کام شروع کرو بس اللہ کو دیکھو اللہ کو دیکھو اللہ کے نام کو دیکھو اللہ کے کام کو دیکھو اللہ کے مقام کو دیکھو اپنے آپ کو بھول جاؤ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اسے مت سوچا کرو میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اسے مت سوچا کرو اللہ کا نام اللہ کا مقام اور اللہ کا کام بس یہی اصل چیز ہے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور ان باتوں کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے ان تنصر اللہ انصر اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا یہ سب تقدام اور آپ کے قدموں کو جمع دے گا وہ میں اللہ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے امریکہ پر افریقہ پر انڈیا پر اور دوسرے تیسرے کافروں پر اور دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن توقل بھی ہونا چاہیے توکل پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن تو نہیں ہے اسی وجہ سے اسے امریکہ کے سامنے سجدے لگانے پڑے اور امریکہ اب چلا گیا ہے اس کا آقا اور اس کا باپ پاکستانی نظام کا جو باپ تھا جو آقا تھا امریکہ وہ تو چلا گیا ہے دکاندار تو چلا گیا اور دکان پر کام کرنے والا یہ جو مزدور ہے یہ رہ گیا یہیں پر کبھی کس کے سامنے بھیگ مانگتا ہے کبھی کس کے سامنے بھیگ مانگتا ہے کہ ہماری بات کرا دو یہ طالبان کے ساتھ تاکہ یہ جنگ بند ہو جائے اللہ کے بندوں یہ جنگ اللہ تعالی نے شروع کروائی ہے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ خود ہی ختم کروائیں گے اور اس وقت ختم ہوگی یہ جنگ جب اسلام آباد میں اسلام آباد ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اور میں توقع فی اللہ عزیز انہ کی مورجو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا اللہ طاقت والا ہے یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے لیے دو صفات بیان کی ہیں عزیز حکیم عزیز یعنی مکمل طاقت والا حکیم یعنی مکمل علم والا اور یہ قانون ہے یہ قانون ہے اصول ہے اور ضابطہ ہے کہ جس کے پاس طاقت نہ ہو اور جس کے پاس علم نہ ہو معلومات نہ ہو وہ حکومت نہیں کر سکتا ایسا آیا نہیں ہے اگر حکومت کے پاس طاقت نہ ہو اور حکومت کے پاس معلومات نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو وہ حکومت چل سکتی ہے اللہ تعالی مکمل طاقت والا ہے اللہ تعالی کامل طاقت اور قوت والا ہے اللہ تعالی کامل علم اور معرفت والا ہے تو اس لیے دنیا پر حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اللہ کے بندوں کی ہوگی شریعت کی ہوگی اس کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ سب تعبتی نظام ہے یہ سب کفری گھونسلے ہیں یہ سب دھوکہ بازی ہے یہ حکومتیں نہیں ہیں اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں حاکم ہوں مجھ پر بھروسہ کرو اس لیے کہ مکمل علم بھی میرے پاس ہے مکمل طاقت بھی میرے پاس ہے مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں امریکہ کو بھی ہرا دوں گا روس کو اس سے پہلے ہرایا ہے انگریزوں کو اس سے بھی پہلے ہرایا ہے اللہ نے ہرایا ہے اپنے بندوں کے ذریعے ہرایا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاکستانی نظام کو بھی اللہ تعالیٰ ہرائے گا اور وہاں پر ہماری حکومت قائم ہوگی اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا یا اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو توکل کرتا ہے اللہ پر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق قطا فرمائے اور ان باتوں کی تصدیق کے لیے اور اس بات کے لیے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جانوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے